دو سال کہاں پر تھے جی کام آئے نہیں محمد سنیل کریم جن حالات میں ہم رات رہے ہیں اس میں ذمدار لوگ ہم کہہ جا رہے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ نماز ہو کروا جائے لیکن اس بار کا کوئی احساس نہیں ہے کہ انسان کو مکمل اخلاح کرنی پڑتی ہے اپنی جو مکمل رفتار تب ہوتی ہے جب اس چینل سے کیبر اثر ڈالر چینا ریاں لوگوں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے جذبہ اور دوسروں کے نقصان پر خوش ہونا ساری باتیں نکل جائیں تب آدمی کی رفتہ مکمل ہوتی ہے پھر جو ہے تو ان کی کا پر قبر دور ہو اس کی جگہ پر آج آئے ریاض دور ہو اس کی جگہ اخلاق آئے سینا دور ہو اسی جگہ ہمدردی آئے اور ہر ایک چیز کی ایک جگہ آتی کے مقابلے کیبر ہے اس اس مقابلے کی کے آگے تو اس طریقے سے یہ بات جب تک مکمل نہ ہوئی ہو خاص ان پورا عالم ہو مدرسے میں حدیث پڑھا رہا ہو نہیں پورا عالم ہو حدیث پڑھا رہا ہو کتاب لکھ رہا ہو تقریریں کر رہا ہو اس کو اگر بات میں یہ چیز حاصل نہیں ہوئے تو اس کا کام نہیں ہوا, ہوا. اس کا کام نہیں وہ واقعی کئی بار آپ کو سنایا ہے ہندوستان کے شہر گزرے ہیں مرزا بیجل پارسی ترجیح نظمیں ہیں اور اس میں ہیں بہت زیادہ پڑھنے والے آدمی حیران ہو جاتے ہیں ان کی نات ایران کے ایک کسی آدمی نے سنی اس کا ایسا چل رہا بنا اس کے سامنے ہندوستان میں جا کر ضرور ایسے آدمی سے ملوں گا اتنا دور چل کر آیا کرانے کے بعد ملا تم نے کہا درجہ بردل کہاں ہے تم نے کہا وہ تو باہر نکل ہوئے بازار کے بازار جا کر تم نے کہا وہ حجام کی دکانوں پر بیٹھے وہاں پر بندے کے آدمی جڑگا کیسے اللہ کے کی بلی ایسے یہ کلام ہے میں جا کروں گا وہاں پر گیا بیٹھا کچھ حیرت ہوئی کہ گاڑی تراش رہے ہیں کتروا رہے ہیں بیٹھا خیر اس نے کہا فارضی نے کہا کہ آگاہ میں تلاشی کہتے ہیں بادشاہ یا ہیں کسی کو خان پلانے آگا آگا ریش دل دل کو ہو تو آگے سے, سے کہا کہ ریش میں تراشن مولے گلے ہیڈ کس میں میں خراشن ڈاڑی مڑاتا نے کسی کا دل نہیں دکھاتا کہا کہ آدمی آرس تھا جو آیا تھا اس نے آبا رسول میں نے خلاشی تو دل کو دکھا رہا ہے تو بس آدمی تھا وہیں پر احساس ہوا صوبہ صاحب ہوا اور اس جگہ اس کی زبان پر پھر بدی سیر جاری ہوگی کہ جزاک اللہ کس کو باز کر دی کہ اللہ تجربہ تو نے میری آنکھیں کھول دی جزاک اللہ کس کو باز کر دی مرا جانے جا امراض کر دی بالا کرے میرے آنکھیں کھول دی اور وہ جانے جانا اور محبوبوں کے محبوب کے ساتھ ہمارا یہ بڑے سیاسی ہیں ہندوستان کے مولانا ابو کلام آزاد بڑے ادیب بھی تھے بڑے لے ماشاء اللہ یہ کہتے ہیں میں نے تفویر اپنی جو تو یہ تفسیر کا کیا نام ہے یہ کچھ نام ہے کالج کی اس میں کی مشرقی خانے مسیح ہیں آپ کہیں لائبریری میں کہیں آپ وہ کتاب ہمارے پاس تو لے گئے کہتے میں نے تفصیل لکھی تو کوئی افغانستان کے دور دراز علاقے سے آدمی چل کر مجھ سے ملنے کے لیے آیا آیا اور اس کو پر, پر بڑا افسوس بتایا بغیر چلا گیا چاہیے آدمی آئے کیا بات کر رہے تھے تاریخ تو مرزا بیدل پتہ لکھی تو اس کی تاریخ کاشکوں کو رو سے آدمی آیا اس کو ملنے کے لیے لیکن جو بات اگر اصل ہونی چاہیے تھی تو وہ اصل ہوگی تب کام بنے گا وہ اصل نہیں تھی تو ایک بات تو یہ ہے اس پوری بات میں کہ جو دیندار لوگ بھی ہیں ان کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آدمی کا کام سب بنتا ہے جب اس کی باطن کی اصلاح ہوتی ہے اور باطن میں خراب باتیں ہیں کافی خرید انسان کو نہیں ہوتی ہیں اور ایک بات تو یہ ہے عجیب کہ ہر ایک آدمی اپنے کو کامل سمجھتا ہے ہیں ڈبلو والے رضاط ہمیں فریاد کرتے رہتے ہیں نا یہ لوگوں سے بات کرنے کے لیے جائیں تو کہتے ہیں مرا زخفل کار کو آرس وقت ہوئے گی ہر ایک آدمی سب ہے چیزیں سمجھ رہا ہے پہلے کہ دم کو ہاتھ لگانے کو نہیں ہیں تو اصل میں یہ ایک آج کا فٹ میں ہوں یہ بات میں یہ بیٹھنا کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب تھے بہت امتحان دیتے پھیل کے پڑا کہا بولے امتحان دیتے فیل ہوتے امتحان دیتے فیل ہوتے تمہارا مریض بھی اس کو ہمارا مریض بھی امتحان دیتے فیل سال کے پاس اپنے پاس آئے اپنے شعبہ ابھی سو میں ساتھ رکھا چاہے میں جھگڑا ہوا تو اتنا غصہ ہوا کہ اس نے کہا میں سب کچھ سمجھتا ہوں میں بالکل ٹھیک چل رہا ہوں سارے میں ساتھ رہے ہو اب آپ مجھ سے گلا نہیں چاہیں تمہارا مریض ہے اور نہ کامیاب ہو رہا آپ مجھ سے آپ گلا نہیں کریں گے کوئی مریض ہو جانا تو یہ سنوں گا کہ کوئی کیسی حساب کتاب تو نہیں ہے کہ سارے ایرے نسو خیرے لالوالو اللہو کچالو سب بھرتی ہو رہے ہیں پروموشن کی ہو رہی ہیں سب کو چالو کی خاندان کے یا ان کی پارٹی خدا سکبار دربارہ کو نہ دیکھ گاڑا کزور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بی بی فاطمہ دیکھا اے ملی یا فاطمہ اے فاطمہ مار کا سر پیغمبر کی بیٹی ہونے پر میں آپ کا کوئی ساتھ نہیں دی دربار میں پورت پورت خبر نا, نا. کوئی <تصحب> <سن. تصحب> خیر میری طرح بیوقوف آدمی کی علامت ہوتی ہے کیوں جو کچھ کر رہا تھا سب بالکل ٹھیک ہے سب سے اوپر ہے سننا کن سے مشورہ کرنا ان سے بات کو سمجھ کے چلنا سرگودا کے قاضل القادر صاحب بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے سر صاحب کو یاد ہوگا کاجل القادر صاحب ہوتے تھے ایک والے بزرگ پیار صاحب کہ یاد جی سے ماشاء اللہ تو یہ جو کام نہیں نظر آتے تھے یہ زیادہ ترجمہ تبصرے نہیں بیان کیا کرتے ٹوٹکوں کی خبروں خبر, ہو خبر ہو. انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی کی شادی ہوگی انہوں نے سنایا ایک لڑکی کی شادی ہو گئی لڑکی کی یہ شادی ہے ایک بڑا جذبات ہے کہ بس میں فوراً جداؤ جاؤں میرا اپنا گھر ہو جائے, میرا اپنا ہو جائے اور تو کاذبات ہے انڈیپینڈنٹ ہونے کا بڑا جذبات ہے اپنے اختیار ہونے کا لوگ اتحل وطنختیار ہو کہ پل کو رخ پر اختیار ہوگی یہ بڑا کی شادی او اور جو سی بیوی اس کی جو وہ آزاد ہو گئی انڈیپینڈنٹ ہو گئی جی. اس کو کہا کہ الوا پکانا آج لیکن پاس والی جو بڑی اما ہے اس سے پاس لینا ٹھیک ہے اس کے پاس چلی جیسے بڑی اما بخا نے کہا تو کہ الوا پکانا اور پاپ سے پوچھنے کے لیے آئی تو اس نے کہا کہ کتنے آدمیوں کا کتنے آدمیوں کا الگ کہ ایک کلو دے گا لوگ سو گی تو مجھ آتا ہے اس کے ساتھ جو ہے تو لوگ زیادہ کلو سیل لوگ گھی مجھاتا ہے اس کے ساتھ جو ہے ڈیڑھ پاؤ گھوڑا اور مناتا ہے اور جو بات کہ مجھے آتا ہے مجھے آتا ہے اس کو اندازہ ہوا وہاں ہندوستان والے میواچی خاتون سے کہتے اس کو اندازہ ہوا کہ ہے مورخ ہے بہت مورخی جو کہتے بے وقوف ہے جی ایک آدمی بیوقوف بھی اور بہتیاتہ بھی, بہتی بھی ہو دونوں باتیں جیسے اس کو مورخ کہتی بے بھی خبر بھی اس میں ہو اور بہتیاتی تین چیزیں بنتی تو اس میں مورخ مورخ دب اردو میں باقی زبانوں میں مورخ کیسے کبر کیا تھی اس کو بے ہوا کہ ہے بچی مورخی دیکھا کہوقوفی آ کے ڈوب جائیں گے پتا ہو گیا تو اس نے اس کو کہا کہ جب حلوا تیار ہو جائے تو پھر خوش گوبر جو ہے وہ لے کر اس کو خوب بارش پیس کر اوپر تھوڑی سی بخیر کر دینا اور اس کے سنی سننی خوشبو جائے تو اس میں شامل کر ہیں یہ بھی مجھے آبے ہیں یہ مجھے آبے ہے حلوہ تیار کیے حلوہ تیار کیا مجبور ہے اس میں گوبر کی تو اس کی یقل کا تو اس کو پتا تھا میں نے تمہیں جو کہا تھا کہ بڑی اما سے پوچھو تو میں پوچھا ہے نا سب کچھ پوچھ کے کیا ہے اس کو بڑا ہوسائیا گیا کہ ماں بڑی کی عورت ہے اور اس نے میری بیوی کو پکانے کا یہ طریقہ بتایا تو اس کیا گلا کیا سے گلا کیا بڑی سے کیا تو بڑی اما نے کہا کہ بچے تیری بیوی مورکھو ہے تیری بیوی اس کو ہر چیز آ گئے ہے اس کو ہر چیز آ رہے ہیں اور جسے ہر چیز آ رہے ہیں اس کا یہی علاج ہو گئے ہیں <laughs> اس کا یہی علاج ہو گئے بے وقوفی اس کو اپنی بے وقوفی کی،, کی مار دوست ہماری بےوقوفی کی لامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ آج بھی سمجھتے میں تو کام ہے نا مگر مجھے کسی کی ضرورت نہیں کام کریں سارے لوگ اس چیز کی ضرورت بہت بڑی کوتا میں ہم لوگ چل رہے ہیں بہت بڑی کوتا میں ہم لوگ چل رہے ہیں اور یہ دیندار سبقہ چل رہا ہے دس دن کو تو چھوڑا. جو لوگ دماغ ہوئے پڑھ نہیں ہے آخر ٹگا مزان لیے آخوش ماں سفا رہے بات خبر ہے بقا جاتا مزگزار ٹول لانے پانچ جاتا ہے خبریں ہے وہ تو اللہ. جی. اللہ. کو دائی جب سارے چل انسان کا بننا اس کین باتوں کا درست ہونا ہوتا ہے اس کا علم میں اضافہ ہو جانا بہت بڑی حادثت کی اس بات کی ہوئی ہے اس کے میں خلاف نہیں ہوں لیکن وہ معلومات میں اضافہ ہو جانا تو اس انسان کے انسان کے بدنا سے نہیں ہے انسان کے بدنے میں تو یہ ساری باتیں یہ سارا رگڑا رگڑی جو جی ہے تو اس کے بعد جب انسان کو اللہ کرتا ہے کہ اس کے بعد میں بات آ کر جاؤ اور سب سے اس کا مخلال حال ہوتا ہے سب اس کا کام بن جائے گا جی. بھائی اگلی بات اس سے ہم نے کہہ دی ہے زیادہ غور اگلی بات سے بھی ہم کہ غور سننا ہے اگلی بات پھر یہ ہے کہ اس بات کا احساس ختم ہو گیا کہ باسی حالات جو ہیں یہ سو بتیس سال ہند سے آنے لگتے ہیں میں کتاب پڑھ لینا سنی ہوتے ہیں کتاب پڑھنے میں حالت نہیں پھر سے میں ایک ہماری کالج کی بچی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی تو اس نے کسی کی پڑھنا شروع کر دی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کتاب نہیں پڑھا تو کتاب لے کر آ یہ کتاب میں آپ کے لیے لائیو ہوں اس کو پڑھ کر مجھے بتاؤ کہاں کہاں کمی ہے میں نے کہا یہ کتاب اسی کو دے دو جب نے کرنی سارے کام میری مرضی پڑے تو ہمارا پاس تھا کہاں ساری مرضی پر کرنے ہیں سب میں کیا ہے جہاز کو نے مواز میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کو کسی نے بتایا کہ اس طرح پر جو جوتے برسانے شروع کیے تو ساتھ کے لیے آدمی جوتے رہے اس کی پٹائی شروع کر دی وہ تھا خان صاحب یہ سرنگ کیا کرتے کہا خواب ترم پکے <laughs> <laughs> کہ اللہ روک لے جب کا پڑھ رہا صرف اپنی مرضی سے کرنا ہے میں نے کہا کہ اس کو میں نے کہا کتاب اس کو حوالے کر آپ نے لے بس کو میں کیا کس سے پڑھنے کی اس کے وہ کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک اس کا محاورہ ہے اردو زبان میں ایک محاورہ ہے بڑا عیب میں کیا نئی کے پاس بیٹھا اس نے کہا میری گاڑی سے سفید سفید بات چن کر نکال دوست افسر علی اور نکال دو دگری گری بابرا سنگھ ہرا جی اب تک مقص میری دگری سے آپ لوگ کہتے رہتے تھے کہ آپ نہیں کی بنیاد کیا ہے یہ پرانے زمانے میں ہمارے والد صاحب مردان میں پڑھا کرتے تھے آدھی تفسیر پڑھ جہاں زمانے میں مدرسہ نہیں ہوتے تھے ایک ایک استاد ایک کتاب پڑھاتے تھے وہاں کا محاورہ ہے زمانے میں اکیم جو ہے جلاب دیا کرتا ہے بھائی جی کہا سال میں دو تین دفعہ گلاب یہ دیا گھر چیم پر ہماری عمر کے جو لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ گھروں میں دو تین بار جلاب ہوتا آدمی کا کر ہوتا تھا تین تین دن چرپائی پر ہوتا جب جاڑ آدمی کو کراتے تھے تو اس کا چینتا ہم نے جلاب دیا جاڑ کرایا اس کو پہلے بتائیں کہ صاف چیز نہیں کھاؤ گے گرم چیز نہیں کھاؤ گے اور بوجھ نہیں اٹھاؤ گے اور دان کے بٹائیں گے کیونکہ وہ آدمی جب سراگ لگا رہتے ہیں بوجھ اٹھاتے الگیاں کمزور جلاب سے میں کمزوری آ جا تو اس نے کہا خاتمہ یہ چلا گیا سلاگ لگائی کسی کام کر لگا کا کرتے ہیں مرا سلاگ لگا کر بتاؤں گے نہ دن ہو تو <hay> <laughs> <laughs> میں آپ کو صحیح بتاؤ یہ ڈگریاں پی ایچ ڈی پروفیسریاں وہ ہے سربراہیاں سب کچھ ہو رہی ہیں لیکن تبدیل یافتہ انسان نہیں جس سے آپ اور تبدیل یافتہ انسانوں کے بارے میں کہا کہ خلاف پر رحمت کے شراب ہیں خلاف پر ہدایت کے شراب ہیں انہیں وجہ سے اللہ تبارک طالب بڑے بڑے فتنوں کو ٹال دیں ماحول کی فوجیں پورا جوش و خروش کے ساتھ کھڑی ہے اور امام مسمد اللہ کے ساتھ سنگھ کی فوجیں پورے جوش و خروش سے ساتھ کھڑی ہیں کہ ہم جس خلافتوں میں ہم نبوت پر لائیں گے طریقۂ نبوت پر لائیں گے جس کی بیگ کریں گے مطلب مسلم عموم کا وہ خلیفہ ہوگا جنگ بالکل تیار ہوگی تھوڑا چھڑا کرتے اللہ حسین ان کے جان دینے تو پیار لوگ میں محمد بد اللہ تک ان کو بار بار کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے انہوں نے اپنے خود غور و فکر کی اپنے خاص ساتھ ان سے کہا کہ نظام چلانا ہے اور آدمی فیم فرازت والے ایک سمجھ بوجھ والے ہیں اگر یہ اپنے سر پر زبان چاہ رہے بڑے آ کے چلائیں اور ہم ان کے ساتھ اور کا جھگڑا کر کے میس کریے میں حضرت کیا سیرد اللہ نے بہت ان کو اعتراض کیا خپا ہو گیا ناراض تھا میرے بھائی اب تین کا کام کرنا چاہتا ہے وہ اس حکومت کے راستے سے ہوا کرے گا اس وہ اس راستے سے ہوا کرے گا وہ کیسے ہوا کرے گا وہ تو یہ تو ان کے بیان بنی ہے لیکن وہ کتنا مختصر بیان میرے بھائی آپ جن کا کام اس حکومتوں کے راستے سے نہیں ہوا کرے گا آپ جو ہے تو وہ درخت تدریر سے ہوگا دعوت سے ہوگا دردین سے ہوگا, ہوگا،, ہوگا، نقصانیں کرانے سے ہوگا وہ تو اس سو پر جو آدمی کام کرے گا اس سے اللہ تلاد دینی کا کام ہے اس شعبے میں کام کرنے کے بعد آدمی کو ایک حیثیت حاصل ہوتی ہے لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں چلتے ہیں اس موقع پر سیاسی لوگ پھر اس کی حیثیت کو استعمال کر کے اپنے سیاسی فوائد لینا چاہتے ہیں لیکن اس موقع پر جس آدمی نے اپنے آپ میں ان سے بچایا اور اس سے پھرڑا دن کا کام رہتا ہے اور جن کے ہاتھ چڑھ گیا ان کی سیاست تو کر رہا ہوتا ہے دین کا کام تو اس نہیں ہو پر. ہمایا کبیر ام عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا یہ بہت پائے کی شخصیت کی بہت پائے کی چند آدمی پیدا کی ہیں کشمیر رحمۃ اللہ علیہ شدیر ام عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تصویروں نے تفسیر عثمانی یہ انہوں نے لکھی اور اسامی رحمۃ اللہ علیہ کے تو بڑے عظیم منصوبے تھے انہوں کو اتنا فہم حراست دینی گہری نظر علا فرمائی تھی تو اس زمانے میں لیڈیسوں کا جو گڑبڑ چلنے لگا نا لیڈیسوں کا یہ ہم ندیش کی بات کرتے ہیں اور یہ ہنسی جو ہیں یہ ایسے ہی کے کالوں پر عمل کرتے ہیں تو ان کو جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حال یہ نہیں ہے ساتھ مناظرے کرو, کرو اس سے کرو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ساری احناج کے حادثی کو جمع کر کے کو چھایا کریں کہ جب کوئی بات کرے تو آپ اسے کہیں گے کتاب میں دیکھو جھگڑے کی صورت نہیں پیدا انہوں نے وہ کام بہت مشکل تھا اور بہت تھا اور ان کی عمر بھی زیادہ تھی صحت بھی کمزور تھی پھر انہوں نے ضفر احمد خانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کے حوالے کر کے تیس جلدوں میں کتاب اعلی سنن لکھائی ہے تیس جدوں میں اعلی سنن کا نام ہے پہلے زمانے میں اس سے بخاری مسلم لکھی گئی ہے یہ پائے کا کارنامہ ہے اعلیٰ سنیں گے تو اس کے لیے ہم کو پتا ہوتا ہے ہمارے ایک میجر صاحب ہیں لاہور میں سلسلے کے صاحب متعلق ہیں میں خدا فون بار جا کر سنو یہاں پر یہ کیا کرو گے آپ باہر جا سکتے ہیں یہاں بیٹھے تو میجر اس کے آدھار میں باترف میجر صاحب نے مجھے خط لکھا کہ میں یہاں پر ایک ادارے سیکورٹی کے ادارے کو چلا رہا ہوں یہاں میرے ساتھ ایک آدمی اس نے مڑے بڑا تنگ دیا ہے رفیتین اور یہ دور سے آدمی رس کے پیچھے لگا ہوئے ہے کہ تم کرو گے اور تم ازیز کے خلاف کر رہے ہو بڑا سا تنگ کیا میں نے سب اس کو یہ کہ یہ اختلافی امور ضور صرف کے زمانے میں تھے صاحب اکرام خود دو طریقوں پر کرتے رہے ہیں نہ حضور نے منع کیا ہے نہ صحم نے اپنے آپ نے ایک دوسرے کو منع کیا ہے اور یہ جس آدمی نے دلائے سنے جس سے متأثر ہو گیا اس نے واجب ہے کہ اس پر عمل کرے تو بھائی تبلیغ ہے وہ تو توحید سارت آخرت فضائر اعمال اخلاق کو درست کرنا ان چیزوں کو کہتے ہیں کیا آپ لوگوں کو کہیں کیا لوگوں کی ماں نام خالیہ بیان کرتے ہیں اخلاق بیان کرتے ہیں فضائی نماز بیان کرتے ہیں ذکر بیان کرتے ہیں فضر تبدیل کرتے ہیں فضال القرآن بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے عمل کا پیدا ہوئے میں تو اسے کہیں کہ تبدیل اس بات کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ یہ جگہ لوگوں کے ساتھ کرتے تھے اور کہیں تو غلط کرتا ہے میں ٹھیک کرتا ہوں اس بات کو نہیں کہا کرتے اتنے باتوں کہا کرتے ہیں اور میں کبھی تو ایسی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا میں آپ کو دو تین کتابیں لیتا ہوں وہ منگوا لیں پڑھ لیں بس کر پڑھ جو پڑھ لیں اس کے بعد مجھے پتہ چل گئی بس میرے بس حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تبلیغ والے ساتھی نے کہا کہ آپ یہاں سعودی عرب آئے ہوئے ہیں اگر آپ رقص دین کریں اور آدمی زور سکیں تو آپ کی تبلیغ کو بہت سے لوگ مان لیں گے اور نے کہا کہ ان کو مسلط کی دعوت دینے نہیں آیا میں دین کی اور توحید اور خراب راخل کی دعوت مسلط کی دعوتیں میں چاندی بن گیا میں ان کو بنیادی دوں ایمان اعمال اخلاق تقوی اللہ تعالیٰ تاخیر کی فکر ان باتوں کو پتا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں جو عرب یہاں پر آ کر انکر لگایا تو انہوں نے سفید امین بجہ چھوڑا یہ ہم نہیں کہیں گے بھائی ہم نے آپ کو اس لیے یعنی بلایا کہ ہم آپ کو انتظام بنائیں جیسے آپ کے ملک میں آپ کے اس میں جو بات چل رہی ہے وہ اگر قرآن سمیر کے خلاف ہے تو آپ کریں اگر آپ اس کو چھوڑ کر ہمارے چھکی طریقے پر آئے تو آپ اپنے علاقے میں تبلیغ کے کام کا پھیلاؤ ہو دیں گے لہذا آپ ہے یہ اس بات کو نہ کریں ہم نے آپ کو قطع شرین بلایا کہ آپ کے فکر سے آپ کو اٹھائے آپ کے طرف سے آپ کو تائیں, وہ بلایا ہم نے آپ کو ایمان آخر اللہ کا خوف آخر کی فکر, آخر کی فکر آپ کی کو درست کرنا اپنے اخلاق کو درست کرنا اپنے اخلاق کو درست کرنا کو درست کرنا اس چیز کو سیکھنے کے لیے بلایا جو اہل لوگ بڑے بچہ شروع ہوئے اس بات خیر دوسری بات کیا رکھتی ہے ہم بات کیارت کی جی. <مارحن> وہ بات یہ بات ہے یہ میں متعلق نہیں سنتا کہ یہ تو جن لوگوں کے اندر ہے جنہوں نے سیکھا ہے اس کو حاصل کیا ہے اور ان سے حاصل ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے جس میں اس بات کا احساس ہوا کہ میں ناقص ہوں مجھے اطلاع نہیں ہوئی مجھے اصلاح کی ضرورت ہے مجیسل مجیسل. اس پر اللہ تبارکیں مار سکتا پہلا دروازہ کھول دیا پھر اس کے بعد ایسی جگہ کو تلاش کیا کہ جہاں چیزوں کو اپنے دشکردی کے لیے جائے دلازہ دلازہ پھر دوسرا دروازہ کھولا پھر اس نے باقاعدہ کام شروع کر دیا سمجھنے گیا راستے پر چل پڑا راستے پر چل پڑے تو خاقت نہیں چل رہا ہو ایزر منزل پر پہنچ گیا <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح>